کتاب الفرائض المجمع على توريثهم من الذكور عشره علي بنو وابنوا وابنوا لبني وان والاب والجد ابو الاب وان علا والاخ وابن الاخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمه ومن الاناث سبع البینت و بینت لبنی والأم والجدت والاخت والزوجت و مولات النعمة کتاب <تصفح> الفرائض بھئی اس کی تاریخ وغیرہ پہلے بھی گزر چکی ہے پھر بھی تاریخ دیکھ, دیکھ دیجئے حاشیہ میں دی ہوئی ہے وعلم یبحث فیہ عن احوال قسمت ترکت بین الورستی وہ علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے ترکا کی تقسیم کے احوال سے بین وارثوں کے درمیان وارثوں کے درمیان ترکا کی تقسیم کے احوال سے بحث کی جاتی ہے کہ کیسے یعنی وارثوں کا بھی پتہ چلتا ہے اور نیز ان کے اندر مال کو کیسے تقسیم کیا جائے گا بہارے کا کتنا حصہ بنے گا جی تفصیل پہلے گزر چکی ہے المجمع توری سی من اجما اجماع اجما اجماع کہتے ہیں کسی مسئلے میں تمام علماء کا ایک رائے پر اکٹھے ہو جانا یہ اجماع کہلاتا ہے بھائی تمام بڑے علماء کی یہ رائے ہو جائے کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے اس کو اجماع کہا جاتا ہے بھائی تو کہتے ہیں المجمع المجم وہ کہ جی اجماع کیا گیا ہے ان کو وارثوں میں شامل کرنے پر مین مذکر میں سے مردوں میں سے دس ہیں بھائی مردوں میں سے دس افراد ہیں جن کو وارثوں میں شامل کرنے پر اجماع کیا گیا ہے بھائی تو ورس ور رس کا مانا وارثوں میں شامل کرنا یا یوں کہیں وارث بنانا جو ترجمہ آپ کرنا چاہیں وہ کہ اجماع کیا گیا ہے جن کو وارث بنانے پر مردوں میں سے آشارہ تم ہیں بھائی دیکھیے آپ نے پڑھا تھا زویل فروس سب سے پہلے زویل فروس کو دیتے ہیں اس کے بعد کس کو دیتے ہیں آشاباد دیتے ہیں تو یہاں زویل فروض میں تو آپ نے پڑھا تھا صرف چار مرد ہیں اور آٹھ عورتیں ہیں اور یہ صاحب خزوری جو ہیں یہ سب کو اکٹھا کر دے دیں گے بھائی ساروں کو تو یہ جو ذکر دست کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ وہی زویل فروز ہیں کچھ آشاباد ہوں گے چاہے آصابۂ نصبی ہو چاہے عصبہ سببی ہو بھائی عصبہ سببی کون تھا موتق تھا وہ جو آزاد کرنے والا ہے بھائی تو یہ ان سب کو جمع کر دیں گے چاہے زبیل فروز میں سے ہے چاہے آساباد میں سے ہے بھائی تو وہ دس بن جاتے ہیں وہ کون کون سے ہیں یہ ہیں بھائی علی بنو اب نی بیٹا ہے یہ آسا میں سے آپ جانتے ہیں وہ بنولی بنی اور بیٹے کا بیٹا و انصفا و انصفا لا اگرچہ نیچے ہو جائے یعنی نیچے تک بہ پوتا اس سے نیچے کیا ہوا پڑ پوتا لکڑ پوتا وغیرہ بہ ابو اور باپ ہے میت کا ول جد اور جد ہے بھئی جد کا اطلاق دادا اور نانا دونوں پر ہوتا ہے کون سا جد مراد ہے صاحب خدوری خدا کے ذکر کر رہے ہیں جد سے کون مراد ہے ابو العبی باپ کا باپ بھائی یعنی دادا پر دادا وغیرہ مراد ہیں بھائی نانا نہیں بھائی وہ ان اعلیٰ اگرچہ اوپر تک ہو جائے یعنی دادا پر دادا اور اس سے اوپر بھائی ولاخو اور بھائی ہے بھائی وہ بن الآی اور بھائی کا بیٹا یعنی بھتیجا ولحم اور چچا ہے و بن العامی اور چچا کا بیٹا یعنی چچا زاد بھائی بھائی وہ زوجو اور خاوند ہے وہ مولانا نعمتی اور مولا نعمت ہے بھائی مولا نعمت یعنی وہ معتق کو کہتے ہیں مولا نعمت بھائی موتک آزاد کرنے والا آزاد کر دینے والا یہ وہ اسب سببی آ گیا بھائی اسب سببی وہ مینل ایناسی سب اور مونس میں سے یعنی عورتوں میں سے سات ہیں بھائی سات کون کون سے دیکھیے البین تو بیٹی ہے وہ بین تنی اور بیٹے کی بیٹی یعنی پوتی ہے ول جد اور دادی ہے یا نان جو جدا ہے میں نے بتایا جدا صحیح مراد ہے ول او اور بہن ہے है یہ की بھائی اور سمجھ میں آیا اور بیوی ہے وہ مولات النعمتی اور وہ معتقہ ہے بھائی مولات النعمت کسے کہتے ہیں معتقہ آزاد کرنے والی بھائی کوئی عورت تھی عورت تھی اس کا غلام تھا اس نے اس غلام کو آزاد کر دیا تو اب وہ صبح سببی بن گئی بھائی تو وہ ہے مولات النعمت بھائی معتقہ اچھا بھائی صاحب قدوری نے تو سات عورتیں ذکر کیں اور ہم نے کتنی پڑھی تھیں جی سات تو نصبی تھی اور ایک بیوی بھی تھی سات کتنے ہو گئے تھے آٹھ عورتیں ہم نے پڑھی تو یہاں سات ذکر ہیں اور نیس ان آٹھ میں بھی مولاد ان نیامت نہیں تھی انہوں نے ایک زائد بھی ذکر کر دی پھر بھی ان کا عادت سات رہا اور ہم نے آٹھ پڑی تھیں بھائی دیکھیے یہ جو آیا نا ون اس اخت کے اندر حقیقی بہن بھی داخل ہے اللہ بہن بھی داخل ہے یعنی باپ شریف بہن اور اقیافی بہن بھی آ گئی بھائی یعنی ما شریف بہن تو تین کو انہوں نے ایک میں سمیٹ دیا اس کی تعداد کم ہو گئی ورنہ یہ کتنی بن جاتی نو بننے تھے بھائی وَلَا يَرِتُ اور چار جو ہیں چار لوگ نہیں ہوتے وارث نہیں بنتے کون الملو کو ایک غلام ہے بھائی غلام میں اہل مالک بننے کی اس کے پاس تو جو کچھ ہوتا ہے اس کا مالک کون ہے اس کا اپنا آقا اس چیز کا مالک ہے ولقات مقتولی اور اسی طرح قاتل مقتول سے وارث نہیں ہوتا یعنی جب قاتل نے اپنے ہی مورس کو کیا کیا ہو قتل کیا ہو تو بدگمانی چونکہ دلوں میں آتی ہے کہ شاید اسی لیے قتل کیا کہ اس کے بعد مجھے مال ملے گا تو اب شریعت نے حکم لگا دیا کہ یہاں مال سرے سے ملے گا ہی نہیں بھائی ول مرتد اور اسی طرح مرتد ہے بھائی بھائی مرتد کو تو زندہ چھوڑا ہی نہیں جائے گا تین دن کی مہلت دیں گے کہ پھر اسلام میں آ جاؤ ورنہ اس کے قتل کر دیا جائے گا و احل ملت <الْمِلَّتَن> اور دو ملتوں والے جو ہیں یعنی دو دینوں والے ایک دین والا دوسرے کا وارث نہیں ہوگا اور مراد ہے کفر اور اسلام مسلمان کافر کا وارث کبھی نہیں بنے گا اور کافر مسلمان کا وارث کبھی نہیں بنے گا باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے تو باپ کے انتقال پر بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا اور بیٹے کے انتقال پر باپ کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ یہ اہل ملسین ہوئے اور ہاں باقی کفر والے ایک یہ بیٹا یہودی ہے باپ عیسائی ہے یا اس طرح اختلاف آتا ہے ایک مجوسی ہے ایک عیسائی ہے کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے کیونکہ چاہے ایک یہودی ہے دوسرا عیسائی ہے لیکن دونوں ہیں کافر اس اعتبار سے ایک ہی ملسین کی وجہ ولپروز المحدود اور وہ حصے جو مقرر کیے گئے ہیں کتاب اللہ تعالی, اللہ تعالی کی کتاب کے اندر ستتن و ہیں بھائی ربو ہے اور سمن ہے بھائی آٹھواں حصہ یہ کون سی ہے یہ وہ نوع اول آ گئی وسط اور دو سلوس ہیں اور ایک سلوس اور ایک سلوس بھائی یہ کون سی نو آ گئی نوانی زخم ستین اچھا بھائی صاحب قدوری مختصر بڑے ہی جامع مانے لفظوں کے اندر سب کو سمیٹیں گے بھائی میں نے تو آپ کو وہ بارہ افراد تھے زویل فروغ ہر ایک کی کئی کئی حالتیں بتائی تھیں بعض اوقات ان کو سدس ملتا ہے بعض اوقات نصف ملتا ہے بعض اوقات صاحب کریں گے جتنے والے ہیں ساروں کو اکٹھا کر دیں گے جتنے سلوس والے ہیں ساروں کو اکٹھا کر دیں گے جتنے والے ہیں ساروں کو اکٹھا کر, کر کے بیان کریں گے وہی تو ان میں سے نصف کن کن کو ملا تھا اب وہ بتلانے لگے کہتے ہیں وہ نصف فرض حکم ستیم نصف جو ہے پانچ افراد کا حصہ ہے ان کا حصہ ہے کون ہے وہ پانچ الیک بیٹی آپ نے بیٹی کے اخبار میں پڑھا جب بیٹی اکیلی ہو اور اسے کتنا ملتا ہے آداب آ گئی وہ بن تو نہیں اسی طرح بیٹے کی بیٹی یعنی پوتی وہ اکیلی ہو لیکن اسے نسف کب ملے گا ادا لم تک ان بنتو سول بھی جب سل بھی بیٹی نہ ہو گئی یعنی حقیقی بیٹی نہ ہو گئی جب میت کی بیٹی نہیں زندہ پوتی ہے اور وہ بھی ایک ہی ہے تو اب وہ جو نصف بیٹی کو ملنا تھا وہ تو ہے نہیں اب وہ نصف کسے مل جائے گا پوتی کو مل جائے گا والاخت ابن و امین اور اسی طرح والاخت ابن و امین ماں باپ شریک بہن جو ہے یعنی حقیقی بہن جو ہے وہ اکیلی اور اسے بھی نصف مل جاتا ہے والاخت ابین اور اسی طرح باپ شریک بہن جو ہے یعنی اللہ کی بہن اسے بھی نصف ملے گا لیکن کب اذا لم تکن اخت ابن و امین جب میت کی کوئی ماں باپ شریک بہن یعنی حقیقی بہن نہ ہو جب حقیقی بہن نہ ہو تب آلاتی بہن کو کیا ملتا ہے اکیلی ہو تو نصف ملتا ہے وہ اور خامن ہے بھائی اسے بھی کتنا مل جاتا ہے نصف کب ملتا ہے نصف جب میت کی اولاد نہ ہو دیکھیے خود آگے بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وہ زوج اور خامن ہے اس کا حصہ بھی نصف ہے میت کے کوئی اولاد نہ ہو یعنی بیٹا بیٹی کوئی نہیں ولا ولا دبنین اور نہ بیٹے کی اولاد ہو یعنی پوتا پوتی پڑ پوتا وہ انصاف االا اگر چاہ نیچے تک ہو یعنی پو پڑ پوتا پڑپوتی لکڑ پوتا لکڑ پوتی, لکڑ, پوتی لکڑ, پوتی لکڑ پوتی نیچے تک بھائی نہ بیٹا بیٹی ہو یعنی میت کی اولاد نہ ہو یوں کہو آسان لفظوں میں تو خامن کو نصف ملتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی ہو تو خامن کو کتنا ملتا ہے روبو ملتا ہے پھر بھائی تو یہ تھے مانا پانچ افراد جن کو نصف ملتا ہے وہ روب رول زوج اور روبو کس کو ملتا ہے وہ بتلانے لگے کہتے ہیں اور روبو جو ہے وہ خامن کے لیے ہے جب محل ولدی کس کے ساتھ محل ولدی اولاد کے ساتھ یعنی بیٹا بیٹی کے ساتھ وہ ولد کا لفظ عام ہے بیٹا بیٹی دونوں کو بولا جاتا ہے محل ولدی اولاد کے ساتھ اردو میں اس کے لیے اولاد کا لفظ بولیں بھائی مال ول اولاد کے ساتھ وہ ول عدی اور بیٹے کی اولاد کے ساتھ وہ انصاف لالا اگرچہ نیچے تک ہو یعنی بیٹے کی اولاد یا بیٹے کے بیٹے کی اولاد یا بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی اولاد جتنا سلسلہ نیچے تک ہو کوئی حرج نہیں تو یہ روبو کس کا حصہ ہوا خامند کا ولیل مار آتی اور اسی طرح یہ روبو بیوی کا حصہ ہوگا اس کے لیے ہوگا جبکہ میت کی اولاد نہ ہو یعنی بیٹا بیٹی میں سے کوئی نہ ہو ولا ولد لدنی اور نہ آگے بیٹے کی اولاد یعنی پوتا پوتی وغیرہ نیچے تک نہ ہو تو اب بیوی کو کتنا ملے گا روبو اور اگر اولاد ہو تو بیٹی کو کتنا ملتا ہے بیٹی کو نہیں بیوی کو جب اولاد ہو تو بیوی کو کتنا ملتا ہے سومن وہی وہ اب بیان کر رہے ہیں مال ودی اولادل وَلَدِ ابنی اور سومن بیویوں کے لیے ہوگا مال و ل کے ساتھ اولادل ابنی یا میت کے بیٹے کی اولاد کے ساتھ یعنی پوتا پوتی نیچے تک سولوسان بھی آیا تھا بھائی بھی کن کن کو ملے گا بتلانے لگے وَسُل، اور جو ہیں ہر دو افراد کے لیے کن, کن دو افراد ہر دو افراد فسا یا زیادہ کے لیے دو یا دو سے زیادہ کے لیے ہے ممن مِم ان لوگوں میں سے فرزن جن کا حصہ کتنا تھا نصف تھا جن کا حصہ نصف تھا وہ جب اکیلے تھے نصف تھا دو یا دو سے زیادہ ہو جائیں تو انہیں کتنا ملے گا اور نصف کتنے کو ملتا تھا ون نصف فرض و تھا تین کتنے کو ملتا تھا پانچ کو ملتا تھا تو ان کا جب وہ دو یا دو سے زیادہ ہو جائیں تو ان کو کتنا دے دیں گے سولوسان دیں گے تو سلو بھی آیا تھا وہ کس کس کا حصہ ہے بتلانے لگے سولس ماں کے لیے ہے وہ میت کی ماں لم می تھی وم ولا وی جب کہ میت کے اولاد نہ ہو یعنی بیٹا بیٹی نہ ہو ولا ولا دنین اور نہ بیٹے کی اولاد ہو یعنی پوتا پوتی نیچے تک ولاخواتی فسائد اور دو نہ ہو بھائیوں یا بہنوں میں سے یا زیادہ بھائی بہنوں میں سے بھی دو یا دو سے زیادہ نہ ہو یہ ساری شرائط وہاں پڑ چکے ہیں آپ بھائی تو یہ سولس ماں کو ملے گا وہی فرائض لہافل فی مسالتین ثلث ما بقیا اور مقرر کیا جائے گا اس ماں کے لیے فی مسالتین دو مسائل کے اندر ثلث ما بقیا کتنا فرض کیا جائے گا کتنا مقرر کیا جائے گا بھائی پیچھے آیا سولوس مراد ہے سولو سے کل اور بعض اوقات سولو سے ماں بقیہ دوسری حالت ہی ماں کی کہ اسے سلو سے ماں بقیہ ملتا ہے تو وہ کون سے دو صورتوں میں ہے کہتے ہیں وہ ماں زو جن و اباوانی ابھی مرا تم و اباوانی فلاح سولو سمقیا بادہ فرجی ابھی بھائی وہ دو صورتیں یہ ہیں خامند ہو اور وہ ابانی اور میت کے ماں باپ ہیں بھائی میت کے می, ایک شخص کا انتقال ہوا ہے مثلا بیوی کا انتقال ہوا اور حصہ کس کا بیان کر رہے ہیں ہم ماں کا تو ماں کے ساتھ ساتھ باپ اور اس میت کا میت کون تھی بیوی تو اس کا خامند اور اگر بیوی ہو تو پھر خاوند کو دیکھیں گے خامند کا انتقال ہو پھر بیوی کو دیکھیں گے اب اس وقت انتقال ہوا ہے بیوی کا تو اس کے حصہ کس کا بیان ہو رہا ہے ماں کا تو اس کے یوں کو آسان لفظوں میں کہ اس میت کا باپ اور خاون جمع نہ ہو میت کے باپ کے ساتھ اس کا خاوند نہ ہو تو پھر کتنا دیں گے نہیں اگر آ جائے اگر ان میں خاون اور میت کا باپ ہو تو پھر کتنا دیں گے ماں کو سے ماں بقیہ خاون کو پہلے اس کا حصہ دے دیں گے اور جو باقی بچ جائے گا اس کا سلوس دے دیں گے اسے اور اگر کس کا انتقال ہوا خاون کا انتقال ہوا ہے اور حصہ دینا ہے اس کی ماں کو اور اس کا باپ بھی زندہ ہے اور اس کی بیوی بھی زندہ ہے تو بیوی کے ساتھ والد جمع ہو گیا تو بیوی بی کے ساتھ جب والد جمع ہو تو پہلے بیوی بی کو حصہ دے دیں گے پھر جو باقی بچے کا اس کا سلوس کس کو دے دیں گے ماں کو دیں گے بھائی وہی صورت بھائی تو کہتے ہیں وہی فرض اللہ کی سلوس ماں بقیہ مقرر کیا جائے گا اس کے لیے دو مسلوں کے اندر ماں بقیہ کا سلوس وہ ہما زوجوں ابوانی اور وہ دو صورتیں یہ ہیں کہ خاون ہو اور دونوں والدین ہوں بھائی والدین دونوں بیان کیا حالانکہ انہی میں سے ایک یعنی ماں کا تو حصہ بیان ہو رہا ہے اس لیے میں نے کہا باپ کو بھائی ماں کا تو حصہ بیان ہو رہا ہے صاحب قدوری نے مختصر کیا تو ابوان کہہ دیا ابوان سے ماں باپ دونوں مراد ہیں بھائی تسمیا ہے یہ اب کی سمجھ میں آیا بھائی تو ماں پر بھی اب کے لفظ کا اطلاق کر دیا بھائی ابوان کیا مانا دو اب تو یوں ایک اب تو ہے ماں کو بھی کیا بنا دیا گیا گویا اب کہہ دیا کیا اور دو اب ہو گئے تو ابوان کہہ دیا وہ خامن ہو اور والدین ہو اویم رہ اباوانی یا بیوی ہو اور ابین والدین ہو فلاحات ماں کے لیے سلسم ماں باقیا اس کے لیے ماں باقی کا سلس ہے بعد زوجی او جتی خامن یا بیوی کا حصہ دینے کے بعد وہ لینی فسائد ہوا ہوا زمیر یاد رکھنا یہ راجے ہے سلوس کو سمجھ میں آیا سلوس کی بات چل رہی ہے نا سلوس لمی پیچھے آیا تھا ماں کے لیے سلوس ہے اور یہی سلس لکول لسنئی نیفائی من ولد امی یہ ہر دو کے لیے ہے دو یا زیادہ کے لیے من ولد امی ماں کی اولاد میں سے ماں کی اولاد سے کون مراد ہے اخیافی بھائی بہن بھائی ماں کی اولاد میں سے بھائی اخیافی بھائی یا اخیافی بہن اکیلے ہوں تو انہیں کیا ملتا تھا سلط اور جب دو یا زیادہ ہوں تو انہیں کتنا ملتا ہے سلط وہی بیان کر رہے تھے یہی سلط دو یا زیادہ کے لیے ہے اخیافی بھائی بہنوں یا یوں کو ماں کی اولاد کے لیے ضکور و اناس فیہ فی ہی ان ان کے مذکر ان کے مرد اور ان کی عورتیں اس کے اندر برابر ہیں میں نے بتلایا تھا اخیافی بہن بھائیوں میں جو مال تقسیم ہوگا وہ لذا کر نسل ان فین کے طریقے پر نہیں ہوگا کہ مرد کو دگنا اور عورت کو ایک گنا ملے بلکہ وہاں کیا کیا جائے گا برابری کے ساتھ یہی بات کر رہے ہیں کہ زکور ہی اناس ان کے مرد اور ان کی عورتیں اس میں برابر ہیں سدس کن کو دیتے تھے کہتے والدین باپ کو بھی سدس ماں کب دیا جاتا ہے کہتے مال وبنی کس کے ساتھ ہوں یہ میت کی اولاد کے ساتھ یا بیٹے کی اولاد کے ساتھ تو باپ ہو اور میت کی اولاد یا اولاد کی اولاد ہو تو باپ کو سدس ملتا ہے اور اسی طرح ماں ہے اور بیٹے کی اولاد ہو تو اسے سدس ملتا ہے وہ ولیل امی مال کی خواتی اور وہ یہی سدس ماں کے لیے ہے مال کی میت کے بھائی بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ بہنیں بھی اس میں آ گئیں بھائی تو میت بھائی بہنیں دو ہوں تو پھر ماں کو کتنا دیتے ہیں سدس جیسے میئر کی اولاد ہو تو بھی ماں کو کیا دیتے ہیں سدوس. وہ ولی جداد اور اسی طرح یہ سدس کس کے لیے ہے جداد کے لیے بھی ان کو بھی سدس ملتا ہے و اور کس کے لیے ہے دادا کے لیے ہے سمجھ میں آیا دادا کو کب ملتا ہے آپ نے پڑھا ہے جب باپ موجود نہ ہو تو دادا کو ملتا ہے تو, تو دادا کو ملے گا ولدی ولدی او جب کے ساتھ کیا ہو میت کی اولاد ہو یا اس کے بیٹے کی اولاد ہو ولی بنات الابنی ابنی مال اور اسی طرح بیٹے کی بیٹیوں کے لیے ہے مال بی جب وہ ایک بیٹی کے ساتھ ہو بھائی میت کی ایک ہی بیٹی ہے کتنا ملے گا نصف اور اس کے بعد ایک پوتی ہے تو پوتی کو کتنا ملے گا آپ نے پڑھا تھا سودوس ملے گا کیوں کیونکہ عورتوں کو سلوسان سے زیادہ نہیں دیا جاتا سلوسان سے اور نصف ہم دے چکے کس کو بیٹی کو تو سدوس اب چھٹا حصہ کس کو دے دو پوتی کو دے دو یہ تو نصف اور سلوسان ہو جاتے ہیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی کی بیٹیاں ہوں معل بینتی کس کے ساتھ ایک بیٹی کے ساتھ اور اگر دو بیٹیاں ہیں تو وہ سولوسان سارا بولے جائیں گی پوتیوں کو کچھ نہیں ملے گا ہاں پوتیوں کے ساتھ کوئی بھائی آ جائے ان کے برابر یا ان سے نیچے تو پھر وہ ان کو کیا بنا دے گا صبا بنائے گا پھر مال ملے گا خواتی لل ابی اخواتی کہتے ہیں باپ شریک بہنیں یعنی اللہ کی بہنیں ان کو بھی تجس ملے گا کب ملے گا مال اختی اب ومی جب ان کے ساتھ ماں باپ شریک بہن ہو یعنی حقیقی بہن ہو ایک حقیقی بہن ہے تو اس کو کتنا مل گیا اولاد کوئی نہیں تو اسے کتنا مل گیا نصف اسے کتنا مل گیا نصف اور اللہ بہن کو پھر کتنا ملے گا اللہ بہنوں کو سدس ملے گا تو نصف اور سدس کتنا ہو گیا سلوسان ہو گیا بھائی ولیل واقع ومی اور اسی طرح کوئی ایک ہو ماں کی اولاد میں سے ایک اخیافی بھائی یا ایک اخیافی بہن ہو تو اس کا حصہ کتنا ہے سودوس ہے بھائی سدس کی بات چل رہی ہے وہ تص پتل اور دادیاں نانیاں جو ہیں وہ ساقت ہو جاتی ہیں ماں کی وجہ سے ماں ہو تو پھر دادیوں نانیوں کو کچھ نہیں ملتی کیوں کیونکہ دادی کے جہاں حصہ بیان ہوا تھا دادی کا وہاں شرط لکھوائی تھی کہ جب وارث بننے کا سبب ایک ہی ہو تو ماں ماں ہونے کی وجہ سے وارش ہے دادی بھی ماں ہونے کی وہ بھی ماں کی طرح ہے بھائی ماں ہونے کی وجہ سے وارث ہے نانی بھی کس وجہ سے ہے ماں ہونے کی وجہ سے بارش تو سبب سب کا جب ایک ہی ہو تو پھر قریب والی بعید والی کو گرا دیتی ہے ساخت کر دیتی ہے تو قریب والی ماں موجود ہے تو دور والی نانی دادی کیا ہو جائیں گی ساخت اس لیے کہا وسط فسل جد داد بل دادیاں نانیاں ساخت ہو جائیں گی ماں کی وجہ سے ول جد وخ وط اور دادا اور بھائی اور بہنیں باپ کی وجہ سے ساخت ہو جائیں گی دادا کیونکہ دادا نے کیا بننا ہے آساب بننا ہے اور جب باپ موجود ہو تو وہ آساب بنتا ہے دادا آساب نہیں کیونکہ قریب والا موجود اسی طرح میت کے بھائی اور بہن ہیں انہوں نے بھی عصبہ بننا تھا لیکن جب باپ موجود ہے تو وہ عصبہ نہیں بنیں گے باپ عصبہ بن جائے گا تو ساخت ہو جائیں گے وَيَسْفُتُ وَلَدُ الْأُمِّ بِأَحَدِ <أَرْبَعَتِين> اور ساخب ہوگا ساخب ہوگی ماں کی اولاد یعنی اخیاتی بھائی بہن بھی احدی <أَرْبَعَتِين> چار میں سے کسی ایک کی وجہ سے آگے آنے والے چار میں سے کوئی آ جائے تو اقیافی اولاد کیا ہو جاتی ہے ساقب محروم ہو جاتی ہے کون کون ہے وہ کہتے ہیں بل ولادی بیٹے اولاد کی وجہ سے میت کا بیٹا بیٹی ہوں وہ ولدل ابنی یا بیٹے کی اولاد پوتا پوتی وغیرہ ہوں تب بھی یہ اخیافی بھائی بہن محروم ول اب ول اور اسی طرح باپ اور دادا ہوں تو بھی یہ کیا ہو جاتے ہیں ساقب ہو جاتے ہیں اور پیچھے میں نے کیا بتلایا تھا کہ بیٹیاں اگر دو یا دو سے زیادہ ہو کتنا ملے گا سلو تو اب پوتی کو کچھ ملے گا نہیں اسے کچھ نہیں ملے گا یہی بات کر رہے ہیں کیا ذکر ہوئی بات کہ جب بیٹیاں دو یا زیادہ ہوں تو کتنا لے جاتی ہیں سلو تو سولوسان پورا ہو گیا لہذا پوتی پڑ پوتی لکڑ پوتی کوئی بھی نیچے ہو اسے کچھ ملے گا نہیں سلو دینا تھا وہ اوپر ہی پورا ہو گیا ہاں ان پوتیوں, پڑ پوتیوں کے ساتھ اگر کوئی لڑکا آ گیا یا ان سے نیچے کوئی لڑکا آ گیا ان کا بھائی وہ ان سب کو اپنے برابر والیوں کو بھی اور اپنے سے اوپر والیوں سب کو کیا بنا دے گا صاف اور پھر مال کس طرح تقسیم ہوگا لدا کراضین کے ب... م... لڑکے کو دبنا اور باقیوں کو ایک گنا دے دیں گے سب کو کہتے ہیں وہ ادت تک ملطیل بنا تو سلو سینی جب پورا لے کر لیں بیٹیاں سلوسان کو تو سقت بنا تو تو ساقت ہو جائیں گی بیٹے کی بیٹیاں یعنی پوتیاں اللہ کو اولا مگر یہ کہ ہو ان کے مقابلے میں ان کے برابر میں ایزا کہتے ہیں مقابلے میں برابر میں ہونا مگر یہ کہ ان پوتیوں کے برابر میں او اور یا ان سے نیچے کون ہو اب نو بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا ہو یا پڑ پوتا جو بھی ہو فیو تو وہ ان سب کو کیا بنا دے گا سبا بنا دے گا عت ملال اخوات وین ثقافت اسی طرح بھائی حقیقی بہنیں ہوں اور علاتی بہنیں ہوں تو مقدم کون ہوتی ہیں حقیقی تو حقیقی بہنوں جب ان کو سلسان دے دیا تو اب علاتی بہن کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ دو سلطین تھے وہ کس کو دے دیے حقیقی بہن کو دے دیے تو علاتی بہن محروم ہوئی ہاں اگر اس علاتی بہن کے ساتھ کوئی بھائی بھی آ گیا تو اب بھائی ان کو کیا بنا دے گا صبا بنا دے گا تو کہتے ہیں وہ عزت تک مل اخواتلی ابیوں وہ امین سلوسینی جب پورا کر لیں ماں باپ شریک بہنیں کتنا پورا لے لیں دو دو سلو تو ثقاط الخوات العبن اخوات اخواتل اب یعنی باپ شریک بہنیں یعنی اللہ بہنیں کیا ہو جائیں گی ثاقف ہو جائیں گی اللہ کون ما حُن احل ہن فیو مگر یہ کہ ہو ان کے ساتھ کوئی ان کا بھائی تو فیو تو وہ انہیں کیا بنا دے گا صبا بنا دے گا باب العصبات یہ باب ہے عصبات کے بیان میں عصبات میں نے بتلایا تھا بھائی باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں عصبات یعنی جن کے ساتھ میت کا رشتہ جوڑنے میں کسی عورت کا واسطہ بیچ میں نہ آئے کسی عورت کا واسطہ بیچ میں نہ آئے بھائی سمجھ میں آیا تو آشاب میں میں نے بتایا تھا سب سے پہلا درجہ کس کا ہے بیٹے کا پھر پوتے کا پھر نیچے تک اس کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے اگر یہ نہ ہو تو پھر آشاب کون بنے گا باپ بنے گا کون بنے گا باپ اگر باپ بھی نہ ہو پھر آشاب دادا بنے گا اوپر تک بھائی جو بھی موجود ہو اگر ان میں سے بھی کوئی نہیں پھر آشاب بھائی بنے گا بھائی صورت سمجھ میں آ گئی اور اگر بھائی نہ ہو تو پھر بھائی کی جو اولاد ہے بیٹے وغیرہ وہ کیا ہو جائیں گے آسبا بن جائیں گے اور اگر بھائی بھی نہ ہو پھر کون آسبا بنے گا کہتے ہیں پھر باپ کے جو بھائی ہیں یعنی چچا تایا وغیرہ وہ کیا بن جائیں گے آساب بن جائیں گے اگر وہ نہ ہو تو اگر ان کی اولاد ہے تو وہ کیا ہوگی آساب بن جائے گی سورج سمجھ میں آ گئی تو یوگ دوبارہ سنو بھائی آساب سب سے پہلے کون ہے بیٹے پھر پوتے اور اس کے بعد نیچے تک اس کے بعد اگر یہ نہ ہو تو باپ تو آسابا یوں کو آسان لفظوں میں آسابا وہ ہیں جن کا میت کے ساتھ رشتہ بغیر واسطے کے ہو یعنی دیکھو بیٹے سے بغیر واسطے کے ہے باپ کے ساتھ بھی رشتہ بغیر واسطے کے ہے درمیان میں کسی اور کا واسطہ آیا نہیں اور یا کسی مرد کے واسطے سے ہو کس کے واسطے سے ہو مرد کے واسطے سے ہو دیکھیے صاحب قدوری خود سارے ترکیب سے بتلا رہے ہیں دیکھیے بھائی کہتے ہیں وہ اقرب سے قریبی عصبات جو ہیں البن وہ کون ہیں بیٹے ہیں بَنُوهُمْ پھر ان بیٹوں کے بیٹے یعنی کوتے ہیں نیچے تک بھائی سورج سمجھ میں آ رہی ہے اگر یہ نہ ہو پھر کون ہے پھر باپ ہے سم پھر دادا ہے اوپر تک اس کے بعد سم بن ابھی پھر باپ کے جو بیٹے ہیں بھائی آپ کے باپ کے بیٹے وہ آپ کے کیا بنے آپ کے والد کے بیٹے بھائی بن گئے کیا ہے وہ سمجھ میں آئے وہ بھائی ہے نا وہی بیان کر لگے بن ال کون ہے بھائی صاحبِ قدوری کہتے ہیں وہ ہم بھائی, وہ بھائی ہیں کون ہیں بھائی اور یاد رکھنا بھائی نہ ہو تو بھائیوں کی جو اولاد ہے وہ اس سے قائم مقام ہو جائے گی یعنی بھائی نہیں ہے تو پھر دیکھو بھتیجا ہے وہ بھتیجا کیا ہو جائے گا قائم مقام ہو جائے گا یا بھتیجے کا بیٹا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا قائم مقام ہو جائے گا جدید پھر دادا کے جو بیٹے ہیں بھائی دادا کے کون بیٹے ہاں چچا بھائی چچا تایا وغیرہ دیکھیں خود بتلا رہے ہیں دادا کے بیٹے کون ہیں کہتے ہیں وہ ہم الاعمام وہ چچا تایا وغیرہ ہیں اور یاد رکھنا چچا تایا نہ ہو تو پھر ان کی اولاد کیا ہو جائے گی ان کے قائم مقام ہو جائے گی سمجھ میں آیا دیکھیے کتاب الفرائض کے شروع میں آیا تھا دوسری سطر میں القو و بھائی یا اور بھائی کا بیٹا بھائی کا بیٹا طبی فروض میں سے ہے کہیں آپ نے پڑھا نہیں یہ آسابا بنے گا اور یہاں آسابات میں بھی اس کا تذکرہ نہیں آ رہا بھائی کا بیٹا کہیں آیا بھائی کہیں دیکھ لینا آگے بھی نہیں آئے گا بھائی کا بیٹا اسی طرح وہاں پر آیا تھا و لو چچا اور چچا کا بیٹا بھائی یہاں چچا کا ذکر تو آ رہا ہے آگے کہیں چچا کے بیٹوں کا ذکر نہیں آ رہا تو آپ پریشان نہ ہو کہ بھائی یہ دو چیزیں تو وہاں ذکر تھیں کہ یہ آرسا بات ہے اور آسا بات ہے یہ ذکر نہیں بھائی میں نے بتلا دیا کہ بھائی ہے تو بھائی کی اولاد کو نہیں دیکھیں گے اور اگر بھائی نہیں تو پھر کس کو دیکھیں گے اس کی اولاد کو وہ قائم مقام ہو جائے گی تو بھتیجہ آساب ہوا بھائی معلوم ہے وہ بھی آساب ہے اور چچا کا پہلا درجہ ہے چچا نہ ہو تو پھر چچا کی اولاد جو ہے بیٹا جو ہے وہ قائم مقام ہوگا اسی لیے وہاں ذکر کیا بھائی سما بنو ابل جدی بنو ابل جدید दादा کے باپ کے بیٹے दादा के बाप के बेटे یہ کون ہے भाई दादा के باپ के बेटे یعنی دادا کے بھائی اور دادا کے بھائی باپ کے کیا بنے آپ کے چچا بن گئے چچا تایا بھائی اسی लिखा نیچے لکھا وہ अब ال क्या وہ کیا के باپ کے چچا وغیرہ ہیں چچا تایا وہ عزت فام من کان من ابی و امین اچھا بھائی اور جب برابر ہو جائیں بنو ابن باپ کے بیٹے فی درجین کس کے اندر درج ایک کسی درجے میں تو فولاحم تو ان میں سے زیادہ اولا کون زیادہ لائک کون ہے کہتے ہیں من کان امین ابیوں امین جو اب اور ام دونوں سے ہو بھائی بنول الاب کس کو کہتے ہیں باپ کے بیٹے یعنی بھائی کون ہیں بھائی اب بھائی آپ کے کچھ حقیقے بھی ہیں کچھ اللہ بھی ہیں تو کیا ہوئے یہ برابر ہو گئے یہ بھی بھائی وہ بھی بھائی ان میں سے کون مقدم ہے کس سے زیادہ قریبی رشتہ ہے اللہ بھائی سے یا جس کے یعنی باپ شریک بھائی سے یا ماں باپ شریک بھائی سے ماں باپ شریک بھائی زیادہ قریبی ہے لہذا اسی لیے وہ مقدم ہوگا اسی لیے کہا کہ و اچھا بھائی میں نے بتایا تھا کئی جگہ پر یہ آیا جہاں بھائی بہنیں اکٹھے ہو جائیں وہ آپس میں کیا کریں گے بھائی کو بہن سے دگنا ملے گئے نہیں دو بہنوں کے برابر کن کن صورتوں میں ملتا ہے دیکھیے بھائی بیٹا بیٹی اکٹھے ہو جائیں میت کے یہاں بھی اس طرح تقسیم ہوگی بھائی کو بہن سے دگنا اچھا میت کی بھائی اور بہن اکٹھے ہو جائیں یہاں بھی کیا ہوگا بھائی کو بہن سے دگنا میت کے پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی وغیرہ اکٹھے ہو جائیں یہاں بھی کیا ہوگا بھائی کو بہن سے دگنا ملے گا لیکن اقیافی بھائی بہنوں میں کیا تھا برابر تقسیم ہونا تھا تو یہ اب بس لا رہے ہیں کہتے ہیں ولیبنو و بنو لیبنی اور بھائی اور بھائی کے بیٹے یعنی پوتے ولی خولی بنو بھائی بیٹے بیٹے ولیبنو اور بیٹے و بنو لیبنی اور بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے ولی خوات اور بھائی جو ہیں یو قاسیمونا خواتین وہ حصہ لے لیں اپنی بہنوں سے کس طریقے پر لکری نسل و حضل کے طریقے پر مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر دو عورتوں کے مثل حصہ ہوگا بات ین فرید بل میرا ذکور اناس اور ان کے علاوہ جو عصبات ہیں وہ ین وہ اکیلے ہوں گے میراث میں زکور ان کے مزک بھائی نہ اناس نہ ان کی عورتیں بھائی یہ جو ہے نا یہ آشا ہیں بیٹا یہ جو اوپر تین ذکر ہوئے بیٹا پوتا نیچے تک اور بھائی یہ تین کیا ہیں آسا بات ان کے حصے میں مالائے گا اور ساتھ ان کی بہن بھی آ گئی تو پھر کس طرح تقسیم کریں گے بھائی کو بہن سے دگنا لیکن ان کے علاوہ جو اوپر آشاباد ذکر ہوئے ان کے میں صرف مردوں کو حصہ ملے گا ان کے ساتھ ان کی بہنیں آ بھی جائیں انہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا اسی لیے کہا جو من من العصبات ان کے علاوہ جو عصبات ہیں یعنی فرید البل وہ اکیلے ہوں گے فرید البل میراسی زکور ہم اکیلے ہوں گے میراث کے اندر ان کے مزکر دون اناس نہ کہ ان کے مون یعنی ان کے مرد نہ کہ ان کی عورتیں ہیں لمحت نسبین <النصبی> اور جب نہ ہو عصبہ نصب میں سے بھائی آپ نے وارثوں کی ترتیب بتلائی تھی میں نے آپ کو کیا پڑھی تھی آپ نے بھائی سب سے پہلے کس کو حصہ دیں گے زویل فروس کو اس کے بعد کس کو دیں گے آساباد کو اور کون سے آشاباد نصبیہ اگر وہ بھی نہ ہوں پھر کس کو دیں گے سببی کو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اذا عصبت نصبی جب حسبۂ نسبی نہ ہو فل ہاسپت ہو تو الموسو وہ مولا ہے وہ مولا الموسو جو کہ آزاد کرنے والا ہے وہ یعنی حسبۂ سببی ہے اس کے بعد چوتھے درجے میں کون تھے بھائی وارث حسب سببی کے آصابات اور پھر وہ آساباد دو قسم پر تھے کچھ نسبی تھے کچھ سببی نسبی وہاں بھی مقدم تھے اور سببی مؤخر تھے تو کہتے ہیں مولو مولا معتق ہے وہ آزاد کرنے والا مولا ہے سم ملاقرب ولاقرب مین مولا پھر اس مولا کے عصبات میں سے جو قریب ہے درجہ بہ درجہ قریب کے بعد اور قریب ہے آقا اس مولا کے عصبات میں سے یعنی اس کے آصبۂ نصبیہ کو پہلے دے دیں گے پھر اس کے بعد اگر وہ نہیں ہے تو کس کو دے دو آصبۂ سببی یعنی اس کے مواقع کو دے دو بات سمجھ میں آ گئی بھائی چلیے بس مولانا خدا المرام اللہ عالم بھی حفیق الکلام